فلا هادي له واشهد أن لا إله إن الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فعوذ بالله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 واتقوا <تصفيق> الله الذي تتابع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 ما دين صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله سبحانه وتعالى في الكلام المجيد الحمد لله حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على تارف وطلّہ صبح لا لاتعداد رود السلام سید المرسلین امام المجاہدین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار رہتے ہوں صحابۂ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر ایک بہت بڑی اجتماعی غلطی اور کمی ہمارے اندر پائی جاتی ہے اگر معاملہ انفرادی ہو تو اسے انفرادی طور پہ ہی نپٹایا جائے گا یہ فرد واحد کوئی غلطی کرتا ہے یا اس کے اندر کمی پائی جاتی ہے تو اس سے پوچھا جائے گا کہ آپ کو اس کمی کا علم نہیں ہے یا کیا مسئلہ ہے اگر ایک اجتماعی کمی پائی جائے تو وہ کمی انسان کو بہت ساری مشکلات کے اندر ڈال دیتی ہے اور معاشرے کے اندر پیار محبت کی فضا امن و سکون کی فضا ختم ہو جاتی ہے اس لیے میری کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے اندر جو اجتماعی کمی پائی جاتی ہے ان باتوں کو ان کمیوں کو واضح کیا جائے اور آپ لوگ بھی جمعہ کی نماز ادا کرنے آتے ہیں آپ کو بھی کوئی ایسی چیز بتائی جائے دی جائے تاکہ آپ لوگ اس سے فائدہ حاصل کریں مستفید ہوں اور اللہ کے ہاں جنت کے حصول کے لیے بڑھ چڑھ کے کوشش کر سکے اللہ مالک الملک صبح نہ توانے کریم کے اندر النمل ہے آیت نمبر باسٹھ ہے اللہ سبحانہ نہ تو فرماتے ہیں یجیب اذا دعاہ کون ہے جو بے کرار کی پریشان حال کی بیمار کی محتاج کی پکار کو سنتا ہے جب وہ اس کو پکارتا ہے سو اور صرف پکار سنتا نہیں ہے تمہارا رب بلکہ یہ تمہارا رب اس پکار کو سن کر تمہاری اس مشکل کو تمہاری اس پریشانی کو بیماری کو دور بھی کر دیتا معلوم یہ ہوتا ہے کہ انسان پریشانیوں میں گر سکتا ہے بیمار ہو سکتا ہے اس کو تکلیف آ سکتی ہے لیکن در صرف ایک ہے جہاں سے ان ساری بیماریوں کا علاج ممکن ہے اور وہ در دروازہ کس کا ہے ایک اللہ سبحان ہو ہمارے ہاں اگر کوئی مریض کوئی بندہ مسلم بیمار ہو جائے تو ہمارے ہاں ایک رواج ہے پہلے ڈاکٹر حضرات کے چکر لگاتے ہیں پھر اس کے بعد کسی بابا جی کے پاس تشریف لے جاتے ہیں پھر کوئی اور کہتا ہے کہ فلاں جگہ پہ ایک برف والی سرکار بیٹھی ہے اس کے پاس چلے جاؤ شاید تمہیں شفا مل جائے پھر کام اس سے آگے بڑھتا ہے پھر ایک ہندو کے پاس یہ جاتا ہے یہ مسلم ہے یہ ہندو کے پاس جاتا ہے آپ کو یقین نہیں آتا تو میں آپ کو دکھا سکتا ہوں ہندو کے پاس جاتا ہے یہ مسلم اس نے اپنی دکان کے اندر مورتی رکھی ہوئی ہے اور جب دم کرنا شروع کرتا ہے تو پڑھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کہتا ہے دیکھو اس نے بسم اللہ پڑھی ہے جبکہ وہ واضح یہ کام دکھا رہا ہے کہ میں ہندو ہوں یہ مورتی میرا خدا ہے میرا رب ہے اور یہ ایک اللہ کا ماننے والا اور دعوےدار اس کے پاس کیا بیٹھا ہے شفا کے لیے یہ ساری کوششیں کرتا ہے اور مشورے بھی دیتے ہیں لوگ اچھا بھائی فلاں کے پاس چلے جاؤ فلاں کے پاس چلے جاؤ فلاں کے پاس چلے جاؤ لیکن جو بہترین معاملہ تھا جس کے اوپر اللہ تعالی کے فرستے دعائیں کرتے ہیں اس عمل کو چھوڑ دیا بیمار کے ساتھ جو بہترین معاملہ تھا اس عمل کو چھوڑ دیا جس کے بدلے اللہ کے فرشتے دعائیں کریں وہ مسئلہ تھا عیادت کا کہ اس مریض کی عیادت کرتا اس کے لیے دعا کرتا جا کر کے اس کے بدلے اللہ اس کو پتہ نہیں کیا کچھ عطا کر دے اگر اس سے بڑھ کے کوئی ہو بیماری آئی فوت ہو گیا اب کیا کرے گا یہ اللہ اس قوم پر رحم کرے گا تو یہی کہہ سکتے یہ کیا کرتا ہے مرتے ہی جنازے کے بعد اور جنازے سے پہلے کچھ بدعات کرتا ہے جنازہ اٹھاتا ہے تو لا الا اللہ کی سدائیں بلند کرتا ہے کل میں شہاد اور دس افراد پیچھے تھے ارشد اللہ یہ بداعت شروع کر دیتا ہے اس کی میت کو اٹھاتے ہی اور اس سے پہلے اس کی مائیں اس کی بہنیں چیخ چیخ کے اپنے منہ کو پیٹتی ہیں نوحا کرتی ہے رسول کریم تو فرمایا کرتے تھے کہ جب مردہ پڑا ہو اس کے سامنے اچھی بات کرو کیونکہ فرشتے آمین کہتے ہیں اب اس کی میت کو اٹھایا جا کر کے دفن کیا وہاں پہ بھی بدات قبرستان کے اندر بھی بدات اس کے بعد نب یہ فوت ہو گیا دفنا دیا ایک بڑا کھڑا ہو کے کیا اعلان سن لو اعلان اللہ ہو اللہ کی بغاوت پہ مبنی اعلان سن لو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بغاوت پہ مبدی اعلان سن لو سارے کھڑے ہوتے ہیں سارے کھڑے ہوتے ہیں ان سے پوچھ لو کہے گا میں بڑا مسلم دوسرا کہے گا میں اس سے بڑا لیکن وہ اعلان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بغاوت کا نعرہ لگائے کہے گا اس سے ٹھیک تین دن بعد اس کے پھل ہوں گے یہ نعرہ جو بغاوت کا لگا رہا ہے اور اس کے بعد یہ کہے گا تیسرے دن کہے گا ساتواں ہوگا ساتویں دن دسواں ہوگا دسویں دن سے بیسواں اور پھر چالیسواں ہوگا اور پھر چالیسویں پہ برسی منائی جائے گی اللہ حوالی. ان سارے امور کا میرے بھائی اسلام سے کوئی تعلق نہیں یہ بات ہے میں ادھر نہیں جانا چاہتا میرے یہ موضوع نہیں آ یعنی یہ مر گیا اس کے ساتھ کیا کرنا تھا اس کا جنازہ نے پڑھنا تھا اگر جنازہ نہیں بڑھ سکا اس کی تعزیت کرنی تھی یہ نہیں کرنا وہ کام کرنے ہیں جس سے اللہ بھی منع کرے اور اس کا رسول بھی منع کرے تو سب سے پہلے ہم اس بات کی طرف توجہ دلواؤں گا ہم میں سے کوئی بیمار ہو جائے نا تو ہم کسی کی عجادت کے لیے جاتے ہیں میرے بھائی بہت کوئی قریبی ہو تو چلے جاتے ہیں کوئی غریب ہو تو ویسے ہی کہتے ہیں یار کوئی مسئلہ نہیں اس نے کون سا ناراض ہونا یہ ناراض ہو بھی گیا تو ہمارا کیا جائے اور میرے بھائی اس نے کیا ناراض ہونا ہے اس نے کیا ناراض ہونا ہے سنو سی مسلم کی حدیث سیدنا ابو حرارا رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے یعنی حدیث ہے خود سی اللہ فرماتا ہے اللہ قیامت والے دن اللہ بندے سے پوچھیں گے میرے بندے میں بیمار ہوا تو میری بیمار کرسی کے لیے نہیں آیا اس کی تو کوئی ویلو نہیں ہے تو غریب ہے نا اس کا مسئلہ نہیں ہے مسئلہ یہ ہے تو اسے تیرا رب قیامت کے دن سوال کرے میرے بندے میں بیمار تھا میری تعزیت کے لیے میری عیادت کے لیے میری بیمار کرسی کے لیے تو نہیں آیا پھر اللہ سوال اٹھائیں گے اسی مسکین کے بارے میں یہ بھوکا تھا کھانا مانگتا تھا توں نے اس کو کھانا نہ کھلایا اللہ اپنی طرف اس بات کو بھی لوٹائیں گے کہ میں آیا اور توں نے مجھے کھانا نہیں کھلایا تیسرا سوال ہوگا بندے مجھے پیاس لگی تھی میں نے پانی مانگا نے مجھے پانی نہیں پلایا اب یہ تین سوال ہیں اور تیاری کر لوگ غریب کا کوئی مسئلہ نہیں اسے اللہ شفا دے گا اسے صحت دے گا ایسی بات نہیں آپ اکیلوں کا رب نہیں یا میرا رب نہیں اس کا بھی رب ہے اس کا بھی وہ مالک ہے جس کا کوئی مالک نہیں ہوا کرتا اللہ پوچھیں گے میری بیمار پرسی کے لیے نہیں آیا مجھے کھانا نہیں دیا مجھے پانی نہیں دیا بندہ کہے گا اللہ تیسی واسے کرتا لائی سکم اس لیے شہید تیری مثال کوئی نہیں ہے تو ان چیزوں کا محتاج نہیں ہے یہ سارا کچھ میں نے پڑھا تھا یہ کیسے ہو سکتا کہ تیمار کہاں میں تو بیمار نہیں ہو سکتا فلا جگہ پہ فلا غریب بیمار تھا فلا شخص بیمار تھا تو اس کی تیمارداری کے لیے نہیں گیا اگر تو وہاں پہ چلا جاتا وہاں اپنے رب کی رضا کو پا لیتا تو مجھے پا لیتا مسئلہ یہ ہے مسئلہ غریب امیر کا نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ اللہ نے یہ سوال کرنا ہے سوال پوچھنا ہے اس بندے سے کہ تو تیماردارے کے لیے کیوں نہیں آیا اور اگر آتا تو وہاں پہ میری رضا کو پاتا مجھے حاصل کر لیتا مسکین آیا تو نے اسے کھانا نہیں دیا دار دیا چلا جائے یہاں سے روزانہ آ جاتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اور اکثر یہ خواتین کے اندر بیماری پائی جاتی ہے خواتین کے اندر خصوصاً یہ بیماری پائی جاتی ہے کہ کوئی مسکین آئے اسے دھکے دے دیتی میں نے تین روٹیاں پکائی ہیں ابھی میرا بیٹا آئے گا میں نے اس کے لیے اللہ یہ سبق دیا اسلام نی صورت اس مسلم خاتون کو یہ درخ دیا محاۃ المومن نے ارے یہاں یہ صحیح روایت آتی ہے اما ایشا بیان کرتی ہیں رضی اللہ عنہ کہتی ہیں میں گھر میں تھی اور میرے گھر میں صرف تین کھجورے پڑی ہوئی تھی میں نے سوال رکھی تھی کس کے لیے کائنات کے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سوال رکھی آپ سے پہلے ایک مائی آ دو بچیاں اس کے ساتھ دونوں نے انگلی پکڑ رکھی ہے آ کے سوال کیا تھا جی کچھ کھانے کے لیے بھی بی بی ای کچھ کھانے کے لیے دیدی کیا میں نے تینوں کھجوریں اٹھائی نبی بھوکے ہیں یاد رکھنا میری ماں اور بہنوں سن لو اس بات کو اما ایسا تین کھجوریں اٹھاتی ہے اور اس مائی کے ہاتھ میں دیتی ہے اور مائی جو ہے ایک اپنی ایک بیٹی کو دیتی ہے دوسری دوسری بیٹی کو دیتی ہے تیسری ابھی منہ میں ڈالنے لگی بیٹیاں کہتی اما اور اپنے منہ میں نہیں ڈالی اس نے توڑی آدھی اس بیٹی کے منہ میں آدھی اس بیٹی کے منہ میں دے دی اب یہ معاملہ ماں عشہ دیکھ رہی ہے حبیب آئے کھانے کے لیے کچھ نہیں پہلے سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے دیکھا اس طرح ایک ماں کا واقعہ دیکھا وہ خود بھوکی رہ گئی بچیوں کے منہ میں اس نے کھانا دے دیا وہ کھجور کے ٹکڑے دے دیے فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ اس عورت نے اپنے اوپر جنت تو واجب کر لیا اللہ تیر کھجورے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دینی تھی نہیں دی اور یہاں اللہ سوال کریں گے صرف مردوں سے نہیں ان عورتوں سے بھی سوال ہوگا اکثر جماعت کے اندر یہ سمجھا جاتا ہے کہ مردوں کو خطاب ہو رہا ہے یہ یاد رکھیے عورتوں سے سوال نہیں ہوگا ان سے پوچھ گچھ نہیں ہوگی ہر چیز ہوگی میرے بھائی کوئی نہیں بچے گا کوئی نہیں بچے گا یہاں پیغمبر نہیں بچیں گے یا حضرت عیسیٰ کو اللہ اپنی عدالت میں کھڑا کر لیں گے اے عیسیٰ ت نے کہا تھا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں میری ماں جو ہے وہ اللہ کی زوجہ ہے توں نے کہا تھا بتا ماں عیسیٰ کہیں گے سبحان ربی میرا اللہ تو, تو پاک ہے یہ میں کیسے کہہ سکتا ہوں یہ میں نہیں کہاں یا انبیاء سے بھی اللہ سوال کریں گے یا صلاح سے بھی سوال ہوگا یا اولیاء سے بھی سوال ہوگا شہدا سے بھی سوال کرے گا اللہ ارے یہ سب سے سوال ہوگا تو پھر عورت سے کیوں نہیں ہوگا اللہ اس مومنہ عورت سے بھی سوال کریں گے کہ تیرے پاس ایک سوال ہی آیا روٹی کا سوال کیا اور تم نے اسے دھتکار دیا تُو نے مجھے دھکارا اسے نہیں دھکارا تو یہ عیادت مریض میرے بھائی بہت بڑا عمل ہے بہت بڑا عمل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جامع ترم کی حدیث فرمایا جو شخص دیمارداری کے لیے جاتا ہے آج تو موبائل آگے نا موبائل بیمار میسج کرتا ہے میں بیمار ہوں کئی روز سے دعا کرنا یہ بھی لکھ کے بھیج دیتے اللہ ان شاء اللہ اور یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک روایت صحیح مسلم میں آتی ہے اور ایک جامع ترمدی میں آتی ہے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ پوچھنے جاتا ہے یہ پوچھنے جاتا ہے تیمارداری کے لیے عیادت کے لیے جاتا ہے جب یہ جاتا ہے ایسے پھر رہا ہوتا ہے جیسے جنت میں پھل سن رہا ہو یہ جنت کے راستوں پہ جا رہا ہے اور جانے سرمزی میں جو حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایک بندے کے لیے پوچھنے کے لیے جا رہا ہے تعزیت کے لیے یہ ایک ہی تیمارداری کے لیے جا رہا ہے عیادت کے لیے جا رہا ہے ستر ہزار فرشتے کے لیے دعائیں کرتے ہیں ہزار فریس کتنے بد ہیں مجھ سے میں سب میں یہ کمی پائی جاتی ہے کہ نہیں پائی جاتی اور یہ استماعی کمی ہے انفرادی نہیں اجتماعی کمی ہم نہیں کرتی بس ایسے لائٹ لیتے ہیں اسے عام سا معاملہ کیا یاد رکھو میرے بھائی ستر ہزار فریستوں کی دعائیں اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری میں آتا ہے سید انس روایت کرتے ہیں ایک یہودی کے بچے کی تیمارداری کے لیے پوچھے اللہ ہوگا یہ کافر کا بچہ ہے یہودی کا بچہ ہے جن کے اوپر اللہ لعنت کرے قرآن میں جنہوں نے انبیاء کو کاٹ کے رکھ دیا اس کا بچہ بیمار ہو محمد جائے آج کا کلمہ پڑھنے والا مسلم بیمار اور کلمہ پڑھنے والا مسلم اور امتی آ جائے افسوس اس کی نیت کے اوپر اور اس کے اعمال کے اوپر وہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہودی کے بچے کے پاس پہنچ گئے عیادت کی ساتھی فرمایا کہہ دو لا الہ الا اللہ اللہ کافر کے پاس عیادت کے لیے جاؤ لیکن کس طرح جانا وہاں جا کے یہ نہیں کہ بس خالی دعائیں ہی کرنی بلکہ دعوتیں تو نہیں بولنا اللہ اخبار اور یہ میرے نبی کا جو مشن تھا توحید کی دعوت توحید کا مشن غلبہ لا اللہ میرا نبی بیماروں کے پاس بھی نہیں بھولا ارے سار اور پہاڑ تو دور کی بات وہ روم اور شان تو دور کی بات میرا نبی بیمار کے پاس بھی جا کے لا الہ اللہ کی دعوت نہیں بھولے امت بھول گئی وہاں جاتا بیٹا بچے لا الہ الا اللہ کہہ دو اب وہ بچہ نبی علیہ السلام کے چہرے کی طرف بھی دیکھتے اپنے باپ کے چہرے کی طرف بھی دیکھتے بچہ تھا باپ نے کہا جو محمد کہتے ہیں بالکل صحیح کہتے ہیں کہہ دے اللہ حضر. باپ نے کہا کہہ دے اس نے کہا لا الہ الا اللہ رسول اللہ وسلم کھڑے ہوئے فرمایا الحمدللہ للہ اس کو اللہ نے جہنم سے بچا لیا یہ فکر یہ طرف ہوگی تو انشاءاللہ شاء تعالیٰ یہ معاشرہ جو ہے سرک سے پاس تو عید کا غلبہ ہو جائے گا لیکن اگر ہم نے یہ سوچا کہ یہ قبر پرستے لگا رہے یہ قبر پہ پکڑے دیتے لگا رہے یہ مشرک ہے لگا رہے غیر اللہ کو پکارتے لگا رہے اللہ کی قسم اللہ یہ بھی سوال کرے گا کہ نے دعوت کیوں نبیش کو سمجھایا کیوں نہیں تیرے نبی کا تو یہ نمونہ تھا تیرے نبی کی یہ سیرت کیوں نہ دعوت مسلم ہوا نبی علیہ السلام نے شکر ادا الحمد اللہ نے اس کو جہنم سے بچا لی اللہ اکبر عیادت کے لیے جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جایا کرتے تھے اور اپنے صحابہ اک کی عیادت کیا کرتے تھے اور اس کے بعد اگر کوئی قریب المرگ ہے کوئی مرنے کے قریب ہے اس کی حالت غیر ہو چکی ہے وہاں بھی جانا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے اور یہ دعا سکھاؤ اور سیکھو جامع ترم جی کے اندر یہ حدیث آتی ہے اللہم معنی آلہ وہرا الموت موت الموت اے اللہ جب موت کی سختی آئے میری مدد کرنا اور جب مجھے موت آنے لگے تو اللہ مجھے موت کی بے ہوشیوں سے بچا یہ دعا اسے پڑھ کے سناؤ کہ نبی علیہ السلام یہ دعا مانگا کرتے تھے تو بھی مان اللہ آتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من من کیا نا آخرا کلامی لا اللہ دخل الجنہ جس کا آخری کلام لا الا اللہ اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا اب یہ یاد رکھو اب وہ لا الہ اللہ جو کہہ رہا ہے اسے معلوم بھی ہے کہ یہ لا الا اللہ کا معنی کیا ہے ایسا نہ ہو وہ زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہو اور دل میں اس کے اور عمل سے اس کے پتہ چلے کہ یہ تو غیر اللہ کو سجدے بھی کرتا ہے غیر اللہ سے بیٹے اور بیٹیاں بھی مانگتا ہے غیر اللہ سے جا کے یہ سوال بھی کرتا ہے اب یہ زبان سے ایک لاکھ مرتبہ لا الہ الا اللہ کہہ دے اس کو فائدہ نہیں دے گا یہ یاد رکھیے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ فلان شاخ ساری زندگی اس نے شرک پہ گزار لا الہ الا اللہ پڑھتا اور لا الہ الا اللہ کی لاکھ تصویر کر لو اگر اس کا معنی نہیں پتا اس کا مقصد نہیں پتا اس کی شرائط نہیں پتا تو یاد رکھو یہ کلمہ فائدہ نہیں دے گا یہ کلمہ تب فائدہ دے گا جب اس کا معنی آتا ہوگا اور اس لا کی تلوار کو سمجھنا پڑے گا کہ یہ لا کیا کہتا ہے کہ کوئی نہیں کوئی بھی نہیں اللہ پھر جا کے یہ کلمہ فائدہ دے اس کے پاس بیٹھو اسے تلقین کرو جہن اللہ, اللہ. اللہ کے علاوہ دیکھ کوئی راہ نہیں ہے کوئی مشکل کشاہ نہیں ہے کوئی حاجت لوا نہیں ہے کوئی بگڑیاں بنانے والا نہیں کوئی بیٹے بیٹیاں دینے والا نہیں کوئی میرے رب کی بارشوں کو روکنے والا نہیں کوئی میرے رب کی آمدھیوں کو روکنے والا نہیں کوئی میرے رب کا مقابلہ کرنے والا نہیں دیکھ اللہ کوئی کائنات میں اعلان نہیں ہے مگر ایک اللہ یہ اسے بتاؤ یہ نہیں کہ تم بھی وہاں جا کے لا الہ الا اللہ پڑھتے رہو اسے پتا نہیں ہے یہ ہے کیا وہ تو پہلے بھی پڑھتا تھا وہ تو پہلے بھی پڑھتا, پہلے بھی پڑھتا ہے چلے جاؤ پاک پتنگ وہاں بیگتی دروازہ جو بنا ہوا ہے جمتی دروازہ اللہ اکبر وہاں جا کے جتنے گزر رہے ہوں گے ان سے پوچھو ہاں لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے گا سو مرتبہ پڑھتا ہوں صبح بعض ماہت ہو کے پڑتا ہوں سلام پھرتا ہی میں یہ کرتا ہوں. کہ ہم سارے مل کے کہتے ہیں افضل و ذکر صبح روزانہ پڑتا ہے یہ اور گیا ہوا کہاں پہ ہے بیشتی دروازے دروازہ کہتا ہے یہ جنتی دروازہ ہے جو اس کو کراس کر لے گا بس وہ جنت میں گیا اور یہ کلمہ پہلے بھی پڑھتا تھا لیکن اب موت کا وقت ہے اسے بتاؤ کہ اللہ, اللہ جو تُو پڑھتا تھا اس کا معنی مفہوم مقصد یہ تھا بچے اگر تو اس کو سمجھ لے گا تو جنت ورنہ جہنم تیرا دائمی مقدر بن جائے یہ بتاؤ جا ڈر لگتا ہے مواحدین کو ڈر لگتا ہے حقیقت میں ڈر لگتا ہے ڈرتے ہیں یہ لوگ دعوت ہے تو عید دے اللہ ہوا ختم ہو اللہ کی قسم پہلے ممبر و محرام تھے تو عید کی آوازیں مزلات میں تو پر مضمون ہر مجلے کے اندر ایک نہ ایک شر اڈے کی تعریفات اور اس کے سارا بیک گراؤنڈ ماضی حال مستقبل سب لکھا جائے اب ختم ہو گیا ممبروں میں رات کی اللہ نے طاقت دی جا کے دیکھ لیجئے لاہور میں کتنی مباہدین کی مساجد ہیں کی کئی سے تمہیں یہ صدا بلند ہوتی نظر نہیں آئے گی خصوصاً جو بڑی بڑی گدیاں ہیں بڑے بڑے ممبر ہیں وہاں سے تمہیں یہ کلمہ نہیں ملے گا کہ تمہارا جو داتا ہے وہ صرف ایک لا لیے میری داتا نہیں کوئی نہیں کہے مسجد سیل ہو جائے گی حکومت پکڑ لے گی بند کر دے گی اللہ وقت میرے نبی نے تو یہ کبھی نہیں سوچا اللہ وقت اور دعوتیں تو ہی پھیلتی جائے گی ان شاء اللہ لشکر بھی بڑھاتا چلا جائے گا ان شاء اللہ اس لیے آخری کلام لا الا اللہ جس کا ہوگا وہ شخص جنت میں جائے گا جس کو اس کا پتا اس لیے جو مرنے والا ہو اسے یہ جا کے تلقین کرے اور معنی اور مفہوم کے ساتھ سمجھائیے اور اس کے بعد یہ فوت ہو گیا اب غسل کروانا کتنا بڑا اجر ہے اللہ حوالی. بہت بڑا اجر ایک حدیث میں آتا ہے پتہ نہیں سندن کیسی کہ اللہ اس کو ہاتھ جو عمرے کا سواب دیتا ہے غسل کروانے والے لیکن نہیں نہیں کرتے ہم ہم کروانے نہیں بندے کو ضرور بلواتے ہیں کہ نا بندہ ڈھونڈو کون حسل کروائے اور کائنات کے حبیب نے فرمایا مستدرک حاکم میں روایتا کہ جو میت کو غسل کروانے والا میت کے عیب دیکھتا ہے اور کسی کو نہیں بتاتا میت کے عیب دیکھتا ہے اور کسی کو نہیں بتاتا اللہ تعالیٰ چالیس مرتبہ اس کو قیامت کے روز معاف کریں چالیس مرتبہ بندے میں نے تجھے معاف کیا پھر گناہ آئیں گے بندے میں نے تجھے معاف کیا معاف کیا معاف کیا چالیس مرتبہ اللہ اس کو معاف کریں گے. اتنا بڑا مطلب ہم نے اس کو شاید کوئی کم تر عمل سمجھ لیا اس لیے کہتا ہوں یہ بہت بڑے امال ہیں نیکیوں کے لیے پتہ نہیں تم کیا کچھ کرتے ہو اگر کوئی مالدار ہے تو وہ مال لگاتا ہے اگر کوئی غریب ہے تو وہ جناب مسجد میں آنا پسند کرتا ہے لیکن یہ جو امال تھے جن کا اجر اتنا ہے کہ جس پہ اللہ چالیس مرتبہ معاف کرے کوئی ہے تیار ہونے کوئی بھی نہیں کئی تو ڈرتے ہیں کہتے ہیں رات کو اللہ ہو اللہ معاف کرے سکا باپ ہے سکا بھائی ہے کوئی رشتے دار ہے کہتا ہے میں حسل نہیں دیتا رات کو یہ آ کے مجھے ڈرائے گا بھائی افسوس تیری محبتیں کہاں گئی تیری اس کے ساتھ محبت کہاں گئی ختم ہو گئی اس لیے میرے بھائی میت کو غسل دینا اس پہ اللہ نے بہت اجر رکھا ہے اور اس کے بعد جنازہ یہ مسلم کے حقوق ہیں عیادت کرو اگر بیمار ہے مرنے کے قریب ہے اسے کلمہ توحید کی تلقین کرو مر گیا اسے حسل کرواؤ غسل کروانے کے بعد اب جنازے کا نمبر آئے جنازہ پڑھا جنازہ پڑھا جائے گا اس کو فرمایا جو جنازہ پڑھتا ہے ایک رات اللہ اس کے ادر میں اضافہ کر دیتا ہے امال میں پوچھا ایک کی کیا ہے فرمایا اہت پہاڑ یہ ایک قرات کی رات کی حیثیت رکھتا ہے اتنی نیکیاں اللہ اس کے نام امال میں ڈال دے اگر تفن ہونے تک جائے تو دو کات اور یہ جنازہ کس لیے پڑھنا ہے یہ بھی سن لو اس لیے نہیں پڑھنا کہ یہ میرے فلاں صاحب کا بیٹا ہے یہ فلاں صاحب ہے اس لیے پڑھنا ہے کہ میرا رب میرا رب مجھے ایک رات اجر دے گا اور اس عمل سے میرا رب راضی ہو میرے نبی کا حکم ہے ناک رکھنے جاؤ گے تو اللہ کاٹ دے گا اس ناک کو یہ یاد رکھنا حدیث میں آتا ہے جس کا مقوص جو تخص اپنی ویلیوں کے لیے اپنی عزت کے لیے اپنے نام کے لیے اپنے نام کے لیے میرا نام پڑا ہو ہر ایک کی زبان پر میرا نام بے. اللہ ہوا یہ جس کی نیت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں دلیل کر دے جس کی یہ نیت ہوگی ناک دکھانے کے لیے جنازہ پڑتا ہے دیکھتے دیکھتے, دیکھتے اسے آ کے گلے ملتا ہے نیت کیا ہے اسے پتا چل جائے میں اس کے جنازے میں آیا تھا میں اس جنازے میں شامل ہوا ہے. اب اللہ تجھے اجر نہیں دے گا تیری اس ناک کو کاٹے گا ایک نہ ایک دن ضرور کیونکہ تم نے یہ عمل اللہ کے لیے کیا ہی نہیں اللہ ہو اکبر اس کا جنازہ پڑھو صحیح مسلم کی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنازے میں چالیس مواحد چالیس مواحد اب یہ مواحد ریڑی چلانے والا یہ مواحد شابڑی لگانے والا اللہ کی کسا ہمیں قبول ہے لیکن کوئی مشرف کوئی بڑے سے بڑا لیڈر ہی کیوں نہ ہو ہمارے جنازے میں آئے ہمیں نہیں قبول ہمارے چالیس مواہد جس جنازے میں شامل ہو جائیں اور اس میت کے لیے دعائے مفرت کر دیں اللہ ان کی سفارش کو سنتا ہے قبول کرتا ہے اور اس کو معاف کر دے صرف چالیس مواحد اس تو والے کی اللہ نے اس قدر کی اس کو مقام دیا مکان اللہ یہ کوئی عام بندہ نہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میں ایسے ہی دور لگاتا ہوں توحید ایسے یار مرتبہ اللہ اللہ اللہ کے مانا اور اس کو سمجھاتا ہوں صرف اس لیے کہ صرف اللہ کے ہاں اگر کسی کی قدر ہے تو وہ مواحد کی مجھے کی نہیں کافر کی نہیں صرف مواحد کی قدر کرتا ہے اللہ اور کسی کی نہیں کرتا توحید کی جس کو سمجھ اللہ ہوا اللہ ہم کو توحید سمجھنے کی توفیق عطا کتا اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سی بخاری کی حدیث ہے کہ جس شخص کی میت مرنے والا جو ہے اگر وہ نیک ہو سالے ہو تو وہ کہتا ہے جلدی مجھے لے چلو اس گھر کی طرف مجھے جلدی لے جاؤ جلدی جلدی لے جاؤ میرا جنت کا وہ گھر میرے جنت کی وہ پہلی منزل وہ قبر جنت کے باروں میں سے باہر مجھے اس کی طرف لے جاؤ جلدی کرتی میت کہتی ہے جلدی لے اور فرمایا جو بد ہو بے نمازی اللہ کا باغی محمد کا باغی دین اسلام کا باغی قیامت کا باغی جنت جہنم کا باغی اسے لاکھ سنوی سے اسے کروڑوں ایسے پڑھ کے سنا دو کروڑ بار سنا دو اسے جہنم کا کوئی معاملہ اثر ہی نہیں کرتا یہ باغی جب مرے گا یہ چیختا ہے ارے بد بخت مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو ہائے میری بدبختی بختی مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو مجھے مت لے جاؤ ادھر مت لے جاؤ فرمایا اگر تم اس کی چیخیں سن لو اللہ کی قسم انسان بے ہو ہوتا ہے اس کی چیخ تمہ اس قدر وہ چیختا لیکن کوئی چھوڑتا وہ جلدی کرو اسے دفن کرو جلدی کرو اسے دفن کرو بڑی گرمی ہے بڑی دیر ہو اللہ کے لیے اس مقام کی بھی تیاری کر لو اس لیے جنازے پڑھو کہ ہم نے بھی مرنا ہے اس لیے جنازے پڑھو کہ ہم نے بھی اللہ کے حضور پیش ہونا ہے یہ مر گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی عثمان بن عفان بیان کرتے کہتے ہیں اس کے بعد رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم دفن کرنے کے بعد لمبی لمبی استغفار کی دعائیں اس کے لیے کیا کرتے یہاں پہ کیا معاملہ ہے میت اٹھتی ہے بداس کلمہ شہادت اب وہ مرنے والا اسے پتہ ہی نہیں کلمہ شہادت کیا ہوا کرتا تھا اس کی قبر پہ قرآن خانی ہو رہی ہے اسے علی فلاح میم دادل کتاب لا فی کا مطلب ہی نہیں آتا اس نے کبھی پڑھائی نہیں افسوس ہے ولہ افسوس ابھی اسی مسجد میں قرآندازی قرندازی کیا کرنی گنتی کاؤنٹنگ کروا لی جائے کہ کتنے بھائی قرآن پڑھے ہوئے ہیں جن کو پڑھنا آتا ہے قرآن پڑھے ہوئے ہیں اور پڑھنا بھی آتا ہو ابھی دیکھ لینا کیا رزلٹ ہر بندہ اپنے دل میں سوچ کے میں نے اپنے رب کے پاس حاضر ہونا ہے میں نے اپنے مالک کے پاس جانا ہے میرا رب اگر یہ پوچھ لے کہ میں نے کتاب دی قرآن دیا تجھے آتا ہے یہاں شرمندگی قبول کر لیں گے آخرت کی شرمندگی بہت خطرناک ہے اللہ کے لیے وقت نکالو اور آؤ کورا کرام کو پکڑو قاری حضرات کو پکڑو دیکھ میری سفید داڑھی ضرور ہے میری عمر چالیس سال ہو گئی ہے لیکن کاری صاحب و ہی مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے مجھے چند لفظ پڑھا دیا تھا پڑھو اللہ کے لیے اور اس کے بعد تازیت ہوتی ہے کوئی فوت ہو جائے ہمارے ہاں تو یہ رسوم ہے اور یہ طریقہ کار ہے کہ ہم وہ ستھر جسے کہتے ہیں اور بھی پتن کوئی لفظ کہتے ہوں گے اب وہ چٹائی بچھا لی جاتی ہے ایک مالک ہے سربراہ بیٹھے بارش بیٹھا ہے حقیقت میں اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے صحابہ کا یہ عمل تھا وہ کہتے ہم چلتے پھرتے بھی تعزیت کر لیا کرتے تھے ہزم اللہ فار علی میتی اور بھی دعائیں دعائیں دوائی قرضیت کر کرتے تھے راستے میں ملتے اور تعزیت کر لیا تھے. یہ کنسپٹ کہیں نہیں ہے کہ ہم نے جناب تین دن وہ چٹائی ڈال کے سب کو انوائٹ کرنا ہے کوئی بیٹھا ہے اور پھر آ سب کہتے ہیں دعائے خیر کیا دعائے خیر ہو رہی ہے تین کل پڑھنے ہیں ایک بار سورت فاتحہ پڑھنی ہے میرے خیال ایسی ہی ہے نا تین بار کل پڑھ کے بیٹی کر دو اللہ اکبر یہ کہاں سے لی تعزیت کا طریقہ تو پھر ایک بار ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد ایک اور ہوتا ہے دعائے پتہ نہیں کیا کہتے ہیں جی اسے دعائے ایسے پلس کہتے ہیں اس کے بعد دوبارہ دعا اللہ اکبر میرے نبی کا یہ طریقہ نہیں تھا ایک عورت مسجد کی صفائی کرنے والی بہت ہو گئی رات کا وقت ہے نبی علیہ السلام صبح آئے پوچھ مائی کہاں پہ ہے میں اس لیے کہا کرتا ہوں اللہ کی قسم ہم لیڈر ہو تو محمد جیسا صلی اللہ علیہ السلام. ایک بوڑھی عورت مسجد کی صفائی کرنے والی گم ہو گئی ہے کتنا وقت گزرا صرف رات کا وقت مائی کہاں پہ وہ بوڑھی مائیاں ہوا کرتی تھی اللہ ہو یہاں کیا ہوتا ہے بہت کچھ ہوتا ہے آپ خود سمجھدار ہیں یہ ہے لیڈر ساری انسانیت کا لیڈر اللہ ہو اتنی دنیا اور سب کی خبر گیری رکھنے والا سب کے معاملات کے اوپر اپنے نگران مقرر کیے ہوئے ہیں علاقے میں تو گورنر فلاں جگہ تو گورنر میں تج سے پوچھوں گا کام بھائی تھا صاحبہ نے اللہ کے رسول رات وہ فوت ہو گئی تھی ہم نے مناسب نہیں سمجھا آپ کو اٹھایا جائے ہم نے جنازہ پڑھ کے اسے دفن کر دیا فرمایا نہیں چلو میرے ساتھ جا کے قبرستان کے اندر جا کے اس کا نماز جنازہ دوبارہ پڑھایا فاتح خانی نہیں کل خانی نہیں جنازہ پڑھا دیا تو سکھائی کہ یہ پڑھو تو اس لیے یہ تعزیت کے جو طریقے گا لیے گئے نا یہ اللہ معاف کرے یہ کوئی شریح طریقے نہیں اللہ تعالیٰ ان سے محفوظ رکھے یہ میرے بھائی ہماری اجتماعی غلطی تھی جس کی طرف میں نے آپ کی توجہ تو دلوائی لیکن ساتھ ساتھ میں یہ بھی آپ کو شروع میں بتا چکا ہوں کہ ہم بہت سارے راستے تلاش کرتے ہیں بہت سارے راستے اور یہ بے وقوفی کے راستے ہیں جیسے میں نے پہلے ذکر کیا تھا دل آیا کہتے ہیں پکے مکان مت بناؤ بنیادیں ذرا اور طرح کی رکھو خیمے لگاؤ پلا کرو اپنے تکیے کے نیچے ٹارچ رکھو ضروری ڈاکومنٹ فائل میں ڈال کے تکیے کے نیچے رکھو یہ ہمارے وزیر ہمیں تعلیم دے رہے تھے زلزلے سے بچاؤ کی اللہ اور اب جب ایک مچھر نے حملہ کیا صرف ایک مچھر اللہ ولی اللہ ہی جنو اللہ کہتا ہے میرے زمین و آسمان میں اتنے لشکر ہیں اتنے لشکر تم دیکھ ہی نہیں سکتے سارے اللہ کے لشکر تم سے تو ایک مچھر نہیں سنبھل رہا ایک مچھر ایک مچھر نہیں سنبھل رہا پوری پنجاب گورنمنٹ زور لگا لے سندھ سرک ساتھ مل جائے امریکہ ان کا باپ ساتھ مل جائے اللہ کی قسم مچھر سے بچ سکتے نہیں کیونکہ یہ مچھر کس کا حکم مانتا ہے نمرود کے کان میں دماغ میں داخل ہوا کس کا حکم مانگتا اتنا بڑا سرکش اللہ نے جھکا کے رکھ دیا ملازم اس کے سر میں جھوپیاں مار اب روتے کیوں ہو تم نے کیا کچھ نہیں کیا اللہ کی بغاوت کے معاملے میں اب کہتے ہو زور پڑو دعائیں کرو کس مو کے ساتھ جب تم ڈاکٹر آپیا کو پکڑ کے دے رہے تمہیں رب یاد نہیں تھا ارے جب تم معصوم بچیوں کو قدر کر رہے تھے تمہیں رب یاد نہیں تھا جب ڈرون اٹیک ہو رہے تھے تمہیں رب یاد نہیں تھا جب تمہارے ملک سے پیارے اڑ کے افغانستان پہ حملے کر رہے تھے تمہیں رب یاد نہیں تھا جب تم پارلیمنٹ میں بیٹھ کے اللہ کی بغاوت میں مبنی قانون بنا رہے تھے تمہیں رب یاد نہیں تھا جب تم اللہ کے دستور ہو اپنے پاؤں تلے روند رہے تھے تمہیں رب یاد نہیں تھا اب اللہ کا صرف ایک لشکر اللہ نے تمہارے منہ کے اوپر لانت کی اللہ کی قسم کہ تم سمجھتے تھے ہم بڑی پاور ہے طاقت ہے ہمارے پاس دنیا کی ساتویں نمبر پہ طاقت ہے اللہ نے ایک آج گندی سی مخلوق چھوٹی سی مخلوق بیکار سی مخلوق کو تمہارے اوپر مسلط کیا تم چیخ رہے ہو رو رہے ہو دوائیاں کر رہے ہو ٹیکے لگا رہے ہو دانیاں لگا رہے ہو ہائے بل وقت تو آج بھی وقت ہے آؤ اپنے رب کی طرف جھک جاؤ اپنے مالک کے حکم کو نافذ کر دو اپنے مالک کے کلمے کو غالب کر دو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ یہ مچھر تمہارے تابع ہو جائیں گے انشاءاللہ وہ امریقہ کے جنگلوں میں محمد کا غلام گیا صلی اللہ علیہ وسلم. لوگوں نے کہا اس کے اندر بڑے خطرناک جانور رہتے ہیں نکل جاؤ یا. کہا کیا کہتے ہو تم کہتے ہو ہم نکل جائیں دیکھو میں کیا کہتا ہوں اونچی جگہ پہ کھڑے ہو کے کاؤ جنگل کے جانوروں سن لو یہاں پہ غلامان محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے ہیں نکل جاؤ صحابہ کہتے ہیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا شیر اور اس طرح کے ویشی جانور اپنے بچوں کو منہ کے اندر اٹھا کے جنگل سے باہر نکل گئے تم مچھروں سے نہیں بج سکتے جب تک کہ میرے رب کو راضی نہیں کرو گے یاد رکھو تم اب روتے ہو واللہ فما ارے ہی مسما تمہارے اوپر نہ آسمان روئے گا نہ زمین روئے گی تم اکیلے رو گے تمہیں چپ کرانے والا کوئی نہیں ہوگا اگر تم نے اللہ کی بغاوت کی یاد رکھ کر چکے ہو کرنا کیا کار کر چکے ہو اٹھا اللہ کی قسم یہ سارے نظام باطلہ کو مٹا دو اٹھا دو جلا دو اور پھر میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محنتوں سے حاصل کیا ہوا وہ دستور وہ ان شاء اللہ اس کو غالب کر دو اللہ جس طرح صحابہ کی ایک پکار کے اوپر جنگلی جانور جنگل سے باہر نکل گئے تمہیں کہنا بھی نہیں پڑے گا مچھر بالکل تمہیں کچھ نہیں کہیں گے افسوس ہوتا ہے کہاں گئے تمہارے وہ بڑے بڑے میزائل اور بڑے بڑے راکٹ گئے مارو ان مچھروں کو اللہ بہت کہتے ہیں زہریلا سپرے کرتے ہیں اثر نہیں کرتے کیسے کرے تمہیں کسی نے تعلیم دی ہوتی میرے محبوب نے فرمایا تھا جو آؤ بھی کالی مت اللہ حالت پڑھ لیتا ہے اسے کوئی موزی جانور ڈانسی نہیں سکتا تم ٹی لگاؤ یا محمد الرسول اللہ وسلم کی پیاری پیاری دعائیں اس کو چھوڑ دو بدبخت جاہل جاہر لو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جناب یونیورسٹیز میں پی ایچ ڈی کر کے امریکہ سے ٹریننگ لے کے برطانیہ میں یا سوڑ یونیورسٹی سے پڑھ کے آ کے ہم بڑے کوئی عالم گے اور میرے نبی علیہ اسلام کے طریقوں کو پکڑو انشاءاللہ اللہ خیر انشاءاللہ شاء اللہ شفا ان شاء تعالی ساری رحمتیں میرا راب ح کرے گا ان اللہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کے عذابوں سے محفوظ رکھے